السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدن عبد ورسوله صلوات الله وسلامه علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهديه و استن بسنته الى يوم الدين اما بعد اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار 4 ہفتے سے ادرس المهمہ کی شرح اپ لوگوں کے سامنے ہمارے فاضل شیخ محترم شیخ قلیم الدین یوسف حبید اللہ صاحب فرما رہے ہیں اور یہ کتاب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے دور کے عظیم عالم مفتی علامہ شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ کی ہے جو بہت ہی مختصر ہے اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے کتاب مختصر طور پر لکھی ہے جس کی شرح ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور اس میں اٹھارہ دروس ہیں اور اے اے اگر تفسیر کے ساتھ اس کتاب کی شرح کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا لیکن چونکہ جو کتاب کی مشغولات ہیں اس پر بھی اگر انسان کی نظر پڑ جائے ایک طرح کا یہ بھی علم ہوتا ہے اس لیے آج کا درس یہ آخری درس ہوگا اور انشاءاللہ اللہ شیخ محترم اس کتاب کی شرح کا اختتام کریں گے اختصار ہی کے ساتھ صحیح کیونکہ تفصیل کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کے لیے کئی درست درکار ہیں آئندہ جو دو ہفتے آنے والے ہیں ان دو ہفتوں کے اندر کا نام ہے زوم پر کوئی درس نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمارے ہاں جبیل داوا سینٹر میں دو دنوں تک کے لیے بلکہ چار دنوں کے لیے دو ہفتے کے لیے شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کا دور علمیہ ہونے والا ہے تیرہ چودہ جنوری پھر اور اکیس جنوری ان دنوں میں ان ہفتوں میں زوم پر یہ درس نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ جو درس ہونے والا آمنے سامنے روبرو سب کے ہوگا داوا سینٹر کے اندر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پھر کسی اور کتاب کے درس کا آغاز کیا جائے گا شیخ ابو زیب حافظ اللہ جو کتاب الجامع کی شرح کر رہے ہیں اس کا آخری باب چل رہا ہے باب ذکر و دعا اور ابھی وہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کی وہ جو باقی حدیثیں رہ گئی ہیں ان حدیثوں کی شرح کریں گے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم معزد مہمان شیخ ڈاکٹر قلیم الدین یوسف حفظ اللہ صاحب کو میں دعوتِ سخن دیتا ہوں ہمارے شیخ تشریف فرما ہے جو اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اللہ ابام شیخ محترم کی افار فرمائے ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے ہم شیخ کے بے بےحد شکر گزار ہیں ان کے شاکر ہیں اور ممنون ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا دکتورا رسالہ تیار کر رہے ہیں کافی مصروف ہیں اور شیخ کے پروگرام بھی دردر ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ اور تحریریں بھی آتی رہتی ہیں اور جو غیر منہجی لوگ ہیں یا عقیدے اور منحص سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے الحمد بہت زیادہ کام لے رہا ہے اور دنیا استفادہ کر رہی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس کتاب کی شرح کے لیے آپ تیار ہوئے اللہ ابامین شیخ احفاظ فرمائے اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتہ فرمائے مزید علم عطا کرے اور اللہ ابامین ہم سب کو ان کے علم سے استفادہ جو ہے فرمائے اور استفادے کی توفیق جو آمین میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی طرف سے کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 ہم نے تقریباً نو درس یا آٹھ درس اس کتاب سے اب تک پڑھا ہے اور یہ کتاب حقیقت میں بہت ہر ایک عام مسلمان کے لیے ہر شخص کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے جو کہ قرآن کی بعض صورتیں توحید شرک توحید سے توحید کو اختیار کرنے کی رغبت شرک سے تحریک اسلام کے ارکان کی اسلام کے ارکان کا بیان ایمان کے ارکان کا بیان اسی طریقے سے نماز کے اوپر مفصل بحث مختصر انداز میں اسی طریقے سے نماز کے جو بھی ارکان ہیں واجبات ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں اس کے اوپر بحث اخلاق اخلاقیات کا ایک مبحث ہے ایک باب ہے اسی طریقے سے اسلامی آداب کا ایک باب ہے نیز کے ایک, ایک جو جنازہ جو دفن ہوتا ہے دفن کیا جاتا ہے یا اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اور اسے غسل جو دیا جاتا ہے اس تعلق سے شیخ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے تو ایک عام مسلمان کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی رہتی ہیں جن چیزوں کو کر کے انسان رب کو رب کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے اور جن چیزوں سے دور رہ کر کے وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے تقریباً ان تمام چیزوں کو مختصر انداز میں شیخ نواز رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وقت نکال کر کے جس زبان کو بہتر انداز میں جانتا ہے اس زبان کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور جہاں جہاں کوئی دقت پیش آئے اپنے جن جو علماء ان کے قریب ہوں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اگر آپ نے اس کو چار پانچ مرتبہ لگاتار پڑھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اللہ درک حاصل ہو جائے گا جو بھی آپ عمل کریں گے علاوہ وجہ وسیع کریں گے اور علم کی بنیاد پر کریں گے تو ہمارا درس جو باقی رہ گیا تھا نواں درس تھا بیان التش تشاہد کا بیان اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ تشاہد واجب ہے اور بعض علما کے نزدیک رکن ہے تشہد میں جو کہا جاتا ہے منقون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تشہد کے بعد انسان آخری رکعت میں دروز شریف بھی پڑھے اور اگر کوئی پہلی رکعت میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آخری رکت میں پڑھنا درود پڑھنا واجب ہے اور درود جو ہے وہ درود ابراہیمی جو مشہور ہے اللہ مسلح علی محمد و علی محمد جو مشہور درود, درود ہے اور اس کے بعد چھ چیزوں سے پناہ چاہے اللہ آداب جہنم و اعود بمن فطنطل مسیح الجال و اعدب کمن فطنطل محا الم اللہ اعدب کمن المی الکرم یہ دعا ہے اس کو یاد کریں اور اس کو اس سے پناہ چاہنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ رب الجہنم کے عذاب سے پناہ چاہے عذاب قبر سے پناہ چاہے زندگی اور موت کے فطرے سے پناہ چاہے مسیح دجال سے پناہ چاہے تو سوچے کہ ایک نماز کے اندر کس قدر اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دعاؤں کا ذخیرہ رکھا ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر کے پڑھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے تو بہت سارے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا اور بہت ساری خوشیاں زندگی اور آخرت میں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اسے حاصل ہوگی اور بہت بھی بہت ساری دعائیں ہیں جسے جو معاور دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدابی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم من ما جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے بالخصوص جو ہے جو ماثور ہے دعائیں ہیں انہیں انسان کو کرنا چاہیے یعنی جو تشعود پڑھنے کے بعد اور درود پڑھنے کے بعد اور جو چھ چیزوں سے پناہ مانگنا ہے اس کے بعد جو بھی دعا چاہے وہ تشدد کے اندر کر سکتا ہے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کا مرحلہ آتا ہے نماز کے بعد تو آپ ذکر و اذکار بھی جو ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یاد کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں نماز کے بعد ہوں اور نماز کے اندر ہوں یا صبح و شام کے ذکر و ادکار ہوں یہ تمام ذکر و ادکار ہمیں اور آپ کو شیطان کے شیطان کے شکنجے سے بچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یہ قلعہ کے مانند ہیں یا ذکر و صبح و شام کے ہوں نماز کے ہوں یا اور دیگر جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و کرنے کی تلقین اور ترغیب کی ہے اور ترغیب دی ہے ان تمام ادکار کو اگر انسان بجال لائے اور ان تمام عورات کو روزانہ اگر وہ کرتا رہے تو شیطان سے حفاظت میں بہت ہی معاون ثابت ہوگا نماز کی سنتیں نماز کے ارکان گزر چکے ہیں نماز کے واجبات و, فرائض و واجبات گزر چکے ہیں واجبات و فرائض اور اس کے بعد اور شروط بھی گزر چکے ہیں میں نے شروط اور رکن کا بھی فرق بتایا تھا اب سنن ہے سنت ہے اور سنت اور واجب میں فرق یہ ہے کہ واجب کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے اور سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا ہے یہ فقہ نے اصولوں نے اس کی تعریف کی ہے فقہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ملے اس کو سنت کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھوڑنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں یہ صرف حکم بتایا جا رہا ہے ورنہ سنت سنت کی اتباع اگر انسان نہ کرے سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا رہے تو ممکن ہے کل ہو کر کے فرض کے چھوڑنے کے اوپر بھی ضرورت ملے گی تو سنت کو ادا کرنا ہے لیکن اگر نماز میں کسی کی چھوٹ گئی کوئی سنت ہے نماز میں ادا کرنے کی لیکن چھوٹ گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا جیسا کہ اگر آپ کا کوئی کا نماز کے کوئی واجبات آپ سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس پر سجدہ ہوتا ہے ویسے سنت کے چھوٹ جانے پر نہیں ہوگا یہی اصل مقصد بتانا ہے نہ یہ کہ لوگوں کو یہ ترغیب دینا ہے کہ سنت کو چھوڑ دینے سے کوئی حرج نہیں ہے حرج یہ ہے کہ آپ نے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا حرج یہ ہے کہ جو ثواب آپ کے کھاتے میں آنا چاہ رہا تھا وہ نہیں آ پایا اور حرج یہ ہے کہ کل قیامت کے دن فرائض میں جو کوتاہیاں ہوں گی اور کمی ہوں گی وہ سنتوں سے پوری کی جائیں گی تو نماز کے اندر ایک ایک سنت کا خیال رکھیں اور سنت کس کی ہے ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے سب سے محبوب ہے اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقین اسے حاصل ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہوگا اور جب آپ نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں مما ارسلام رسول ان الا ليطاع باذن الله کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی غرض سے بھیجا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں مزید یہ کہ, وما کہ رسول و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اور جن چیزوں سے روکیں ان سے تم رک جاؤ اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تھے کہ فلا چیز کرنا ہے نماز میں فلا دعا پڑھنی ہے اور فلا عمل کرنا ہے تو صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرض ہے یا سنت ہے نبی کا حکم ہوتا تھا سراخوں پر ہوتا تھا تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتے تھے اس بات کی انہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے علماء نے جو اس کی کیٹیگری بنائی ہے کہ اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر سجدہ سہو آجب ہوگا کہ نہیں آپ بنہگار ہوں گے کہ نہیں اس چیز کو بتانے کے لیے اور اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ چیز بنائی ہے ورنہ جتنا اہم فرض ہے اتنا ہی اہم سنت ہے کیونکہ دونوں, دونوں کی تکمیل ایک دوسرے سے ہوتی ہے تو سنن السلاح نماز کی سنتیں ہیں اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 10 سنتیں ہیں نماز کی سب سے پہلی چیز الاستفتاح یعنی دعائے استفتاح اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے یہ رکن ہے جو گزر چکا ہے اس کے بعد جو دعا پڑھیں گے تو بہت ساری دعائیں ثابت ہیں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں آ, اس دعائے استفتاح کے طور پر اس میں باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت اجبین المشرقی والمغرب یہ جو دعا ہے پوری لمبی حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ ثابت ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں دعائیں استفتاح میں جب استفتاح آپ کریں گے نماز کے بعد جو شروعات کریں گے تو اس دعا سے شروعات کریں گے اور اس کے بعد جو نبی شیخ نواز اللہ کہتے دوسری سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو جعل کفل یمنا اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتیلی پر رکھ کر کے فوق صدر سینے کے اوپر رکھنا ہے سینے کے اوپر رکھنا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے نیچے رکھنا ہے یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو یہاں کے یہاں کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا اور دنیا ان کے نام کو جانتی ہے سنت کے سنت سے تمسک ان کا بہت زیادہ معروف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سین فوق الصدر فوق مطلب اوپر ہوتا ہے صدر مطلب سینہ ہوتا ہے فوق الصدر رکھنا ہے اور اس سلسلے میں حدیث بھی ثابت ہے جو کہ بائیں ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے اسی طریقے سے ابن سعدہ سعدی رضی اللہ انہوں کی ہے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح ہے علیہ کہ ابن خزمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور بعض زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنی ہتھیلی کو اپنے غیرہ پر رکھیں اس پر جب رکھیں گے تو شیخ ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب غیر پر ہاتھ رکھو گے تو وہ خود بخود سینے کے پر آج آ جائے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحم اللہ نے سینے پر ہاتھ رکھنے کو مکروخ قرار دیا ہے اسی طریقے سے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ مکروح ہے ابن ع... ابن السمین رحم اللہ نے اس مسئلے کو ٹچ کیا ہے <coughs> اور انہوں نے کہا ہے کہ مکروح کی بنیاد کسی دلیل پر ہوتی ہے لیکن ہمیں کہیں پر کوئی دلیل نہیں ملی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروح قرار دیا ہو تو اس وجہ سے اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ جو امام احمد رحمہ اللہ کے جو کا جو مذہب ہے ان کے جو اقوال ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری رکھنے والے تھے بلکہ ایک کتاب ہے حملی مذہب کی زاد المستق اس کی شرح بہت ہی مفصل انداز میں کی ہے جن کا نام جس کا نام الشرع الممتع شیخ ابن الحمد رحمہ اللہ نے رکھا ہے اور بھی دیگر علماء یہاں پہ ابھی جتنے بھی علماء ہیں شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ ہوں یا شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ ہوں یا شیخ ربی الحمد خلی یا شیخ عبد المقصن العباد حفیظ اللہ ہوں ان جیسے دیگر جتنے بھی بڑے بڑے مشایخ ہیں سلیمان الرحیلی روحیلی اللہ ہوں یہ جتنے بھی مشایخ ہیں تمام کے تمام سینے کے اوپر نیت باندھنے کے قائل تھے یہ سب بات ہم تائیدن ذکر کر رہے ہیں ورنہ اس سلسلے میں حدیث ثابت ہے اور کیا کہتے ہیں کہ جب حدیث ثابت ہو تو کسی کا کال کسی کا قول ہم اس حدیث کی تائید میں لیتے ہیں اصل ہمارا ہماری دلیل جو ہوتی ہے وہ حدیف ہی ہوتی ہے تو سینے پر نیت باندھنا جیسا کہ عباس رحمہ اللہ نے کہا کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر کے فوق صدر سینے پر نیت رکھنا ہے قیام قبل رقو وباد ہو قیام کی حالت میں چاہے وہ رقو سے قبل ہو چاہے وہ رکو کے بعد ہو رکو کے بعد کے سلسلے میں اختلاف ہے اور راج قول کے مطابق جیسا کہ شیخ ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ کو سینے پر رکھنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے امام احمد رحم اللہ سے دو قول منقول ہے ایک چھوڑنے کا اور ایک باندھنے کا اور شیخ الاسلام ابن تعمیر رحم اللہ نے چھوڑنے کو راج قرار دیا ہے اپنی کتاب شرح عمدہ کے اندر تو اگر کوئی باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل جو سنت ہے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر اس کی تقسیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے دائر اسلام سے نکل گیا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح سنت ثابت ہے جیسا کہ علما کرام نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھنا ہے جیسا کہ میں نے اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کی اور, اور علماء اکرام کے اقوال پیش کی اور ان کے نام کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ رفعالیدہینی مضمون سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بالکل کھلا ہوا نہیں ہو اگدم ایسے اس طریقے سے نہیں نہ بلکل اگدم ایسے ہو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کان کے لو اور کندھے کے برابر یعنی اس طریقے سے کہ کان کے لو کی بھی برابری ہو جائے اور کندھے کی بھی برابری ہو جائے یہ سنت ہے کب جب پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ ہو اس وقت میں اور جب رکو کر رہا ہوں اس وقت میں رف الدین کرنا ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور جب رکو سے اٹھ رہے ہوں تو پھر رف کرنا ہے اسی طریقے سے جب دو رکت کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھ رہے ہوں اس وقت بھی اٹھتے وقت میں رف کرنا ہے اسی طریقے سے رکو اور سجدے میں جو سبحان, کہنا، سبحان جو رقو میں کہنا ہے یا سجدے میں سبحان ربی اللہ کہنا ہے یہ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے واجب ہے ایک سے زائد کہنا سنت ہے اسی طریقے سے ربنا ولک الحمد کہنا جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ واجب ہے بعد القیہ میں مینا کے بعد اور جو اس سے زیادہ ہے الحمد مبارکن فی یہ سنت ہے اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان اللہ فرلی یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے ایک مرتبہ زائد پڑھنا سنت ہے اور پھر رکو کے اندر رکو کی حالت میں اپنے سر اور پیٹ کو بلکل برابر رکھنا اعتدال تو رکن ہے اعتدال کرنا جلدی جلدی نہیں کرنا اعتدال رکن ہے لیکن پیٹ اور سر کو بالکل برابر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھتے تھے وہ سنت ہے جیسا کہ شیخ نواز رحم اللہ نے کہا اور جب سجدہ کرنے لگے تو بالکل دونوں اپنے دونوں بازو کو اپنے جسم میں یا اپنے پیٹ میں اس طریقے سے ملا کر کے سجدہ نہیں کریں بلکہ دونوں بازو سجدے کی حالت میں ہٹا ہوا ہونا چاہیے یہ بھی سنت طرح صحیح سے ثابت ہے آ, یعنی پیٹ سے اور ران میں دونوں ہاتھ کو ایسے لگا کر کے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسا نہیں کریں دونوں ہاتھ کو ہٹا کر, کر کریں لیکن یہ خیال رہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قدر ہاتھ نہ پھیلائیں کہ آپ کے آزو بازو نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہو اتنا پھیلائیں کہ وہ جو پیٹ میں اور ران میں جو لگنے والی بات ہے اس سے آپ کو اس سے دوری اختیار کریں تاکہ اس سے دور اپنے دونوں ہاتھوں کو کریں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے اسی طریقے سے آ, کہ دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا سجدے کے وقت رفع الارض ہین السجود سجدے کے وقت اٹھانا یہ بھی سنت ہے جلوس المس رجسرا بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا پہلے تشہد میں دو سجدے کے درمیان پہلے تشبود پہلے تشبد میں اور دو سجدے کے درمیان تورک الگ ہے جو پاؤں بائیں پاؤں کو نکال کر کے بیٹھتے ہیں اور یہ تشبود کا جو جلسہ ہے آدھا اولہ جس کو کہتے ہیں اس میں آپ بائیں پاؤں پر بیٹھیں بائیں کو نکالے نہیں بائیں پر بیٹھیں اور دائیں کو ایسے کھڑا رکھے کھڑے کر کے رکھیں اور آپ کی ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے جہاں تک ممکن ہو انسان کو کرنا چاہیے تورک جو ہے آخری یعنی تین رکعت والی نماز میں یا اس نماز میں ہوگا جس میں دو تشخد ہوگا تور اس نماز میں ہوگا جس میں دو تشدد ہوگا تور آخری رکت میں ہوگا تورک آخری رکعت میں اس نماز میں جو دو تشہد والی نماز ہوگی جیسے مغرب کی نماز ہے اصر کی نماز ہے عشا کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے اس میں تورک کریں گا اور تورک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قادم میں ہم پائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے لیکن آخری رکت میں جو تو تشہد والی نماز ہوگی آخری دوسرے تشدد میں ہم بائیں پاؤں کو نکالیں گے اور اس کے بعد دائیں کو کھڑا کر کے رکھیں گے بائیں پاؤں دائیں, نی... دائیں پاؤں کے نیچے سے نکلا ہوا ہوگا اس کو تورک کہتے ہیں اور انسان اپنی سر ان کے اوپر بیٹھے جیسا کہ شیخ ابن باز رحم اللہ نے بیان کیا ہے اور تشہد کی حالت میں العشا رتبی صباب تشہد الاول بستانی کے تشود اول میں اور دوسرے تشود اور پہلے تشہد دونوں کے اندر جب سے تشہد پڑھنا شروع کریں اور جب تک دعا, دعا ختم نہ ہو اس وقت تک اپنی انگلی کو جو سبابہ سب اس انگلی کو کہتے ہیں اس انگلی کو لگاتار حرکت دیتے رہنا ہے پھر اس کے بعد سلاۃ وسلام سلاد یعنی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے اور جو درود ابراہیمی مشہور ہے اس درود کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد تشہود اخیر کی جو دعا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تشہود کے اندر جو بات آئی کہ چھ چیزوں سے پناہ مانگنا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی دعائے معصوراں ہیں آپ کے لیے جتنا میسر ہو سکے آپ اتنا پڑھیں اسی طریقے سے فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں قراءت جہری کرنی ہے سرری نہیں کرنی ہے یہ بھی سنت ہے وہ جہری فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں استثقا کی نماز میں پہلی دو رکتوں میں مغرب ایشا کی پہلی دو رکعتوں میں جہری قراءت کرنا سنت ہے پہلی دو رکعتوں میں جہری قرأ کرنا سنت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جہری قرأ بھول جاتا ہے نہیں کرتا ہے اور نماز ختم ہوتی ہے پھر اس کو یاد آتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو عاجب نہیں ہوگا کیونکہ سجدہ سہو کا وجوب جو ہے وہ سجدہ سہو ضروری اس وقت ہوتا ہے جب کسی واجب جو جب کسی واجب کا ترک کسی انسان سے صدور ہوتا ہے تب جا کر کے اس کے اوپر سجدہ سہو ہوتا ہے تو یہی فرق ہوتا ہے یہ حکم کرنا ہوتا ہے کہ میں کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہو یہی مقصد ہوتا ہے علماء کرام کا جب وہ حکم ثابت کرتے ہیں یا کسی کسی عمل پر کون سا حکم لگے گا اور پھر اس سے جو نتائج برآمد ہوں گے کون سے ہوں گے تو اس سے وجہ سے علماء نے ان تمام چیزوں کے تفریق کی ہے اور دلائل کا جو استقلا اور تتبو کرتا ہے سامنے رکھتا ہے تو ایک چیز کو رکن کہتا ہے ایک کو واجب کہتا ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی آ, کہ واجب اور رکن اور یہ سنت وغیرہ یا مباح کی تقسیم کیوں ضروری ہے جب وہ تمام دلائل اس کے سامنے رہیں گے تو بات اچھی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ظہر اور آصر کی نماز میں اور مغرب کی تیسری رکت میں آخری رکت میں اور عشاء اور عشاء کی آخری دو رکت میں زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں مغرب کی آخری رکت یعنی تیسری رکت میں اور عشا کی آخری دو رکت میں نماز کو سرری پڑھنا ہے خراعت سرری کرنی ہے لیکن اگر کوئی غلطی سے جہری خراعت کر لیا ہے تو اس کو یعنی مغرب کے آخری رکت میں اور زہر اثر کی نماز میں اگر کوئی جہری قراعت کر لے ویسے ہی عشاء کے آخری دو رکعت میں اگر کوئی غلطی سے جہری, جہری قراعت کر لے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے فاتحہ جو ہے وہ رکن جیسا کہ گزر چکا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دیگر صورتوں کو پڑھنا یہ سنت ہے اسی طریقے سے دیگر سنن کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہے اور ومن ذالک ما زاد على قول المصلی ربنا ولک الحمد بعد الرفع من الرقوع في حق الامام والمعموم والمنفرد فإنہو سننا اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ربنا ولک الحمد کے بعد جو ہے حمدن کثیران طیبا مبارکا فی یہ تمام کے تمام جو چیز ہیں یعنی یہ جو دعا ہے وہ امام منفرد اور مقتدی تینوں کے حق میں سنت ہے اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا اور اپنے ہا, اپنی انگلیوں کو ایسے پھیلا کر کے رکھنا رکو کی حالت میں یہ سنت ہے بالکل اس طریقے سے نہیں پکڑے رہے اس طریقے سے پھیلا کر کے اور گھٹنے کو پکڑنا ہے کچھ لوگ گھٹنے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں جو کہ سنت کے آ, مطابق نہیں ہوتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو یہ سنت کی بات تھی جو کہ شیخ نواز رحمۃ اللہ نے نماز کی سنت کے تعلق سے اپنی کتاب الدروس ال مہم العمہ کے اندر العمہ کے اندر ذکر کیا اب وضو کے شرائط وضو کے شرائط کیا ہیں شاید ابن نواز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو وضو کے شرائط ہیں وہ دس ہیں پہلی چیز کہ مسلمان ہو یہ اسلام اگر کوئی مسلمان ہوگا تبھی اس کا وضو قابل قبول ہوگا دوسری چیز یہ کہ وہ عاقل ہو یعنی اس کے پاس عقل ہو اگر کوئی مجنون ہوگا تو اس کا وضو کرے یا نہ کرے اس کی نمازی اصل قابل قبول نہیں ہوگی وہ مکلف نہیں ہے نماز پڑھنے کا جو مجنون ہے وہ اسی طریقے سے اسلام ہونا چاہیے عقل ہونا چاہیے نیز یہ کہ تمیز سن تمیز کو بچہ پہنچ جائے کہ خیر و شر کے درمیان وہ تمیز کر سکے اچھے بھلے کے درمیان وہ تمیز کر سکے یہ ہے جیسا کہ بچے کو جو عمر جس عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے وہ سات سال کی عمر ہے اس تعلق سے حدیث گزر چکی ہے اسے بعض علماء نے سن تمیز کا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے پہلے بھی بچے کے اندر سے تمیز آ جاتی ہے تو پانچ سے اوپر سال میں پانچ سال سے 5 سال سے لے کر کے سات سال کے درمیان تمیز آ جاتی ہے جیسا کہ محمود ابن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانچ سال کا تھا تو مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محلے کے ڈول میں سے پانی لے کر کے میرے اوپر کلی کیا تھا یعنی ہنسی مذاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کھیلتے ہوئے اس کے منہ پر پانی منہ سے پھینکا تھا تو بچے کو پانچ سال میں بھی تمیز آ جاتی ہے اہم شی یہ ہے کہ اسے خیر و خیر و شر کے درمیان تمیز اور فرق آنا چاہیے یہ تیسری شرط کی وضو کی اسی طریقے سے نیت ہے کہ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں کس نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور نیت کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نماز کی نیت کے تعلق سے وہی چیز یہاں پر پھٹائے گی انیم القلب کے دل کے اندر انسان کی نیت ہوتی ہے اگر نیت کا نیت نہیں ہے بس ایسے کبھی کبھی عادت میں ہوتا ہے کہ رات میں برش وغیرہ کر کر کے آدمی ہاتھ دھلنے لگتا ہے اور کرتے کرتے پورا وزو کر لیتا ہے تو وہ وضو نہیں کہلائے گا کیونکہ ہم نے نیت نہیں کی تھی دل میں کوئی نیت نہیں تھا بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے پورا وضو کے طریقے سے کر لیا بعد میں یاد آیا کہ ہمارا وضو ہو گیا ہم نے تو وضو کے طریقے پہ کیا تو یہ وضو نہیں ہوگا کیونکہ نیت دل کے اندر نہیں تھی لیکن ہم داخل ہوئے اس نیت سے کہ ہم وزو کر کے نماز پڑھیں گے تو یہی جو نیت ہے اس کو نیت کہتے ہیں اسی طریقے سے وسطی صحاب حکمیہ وسط حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان نیت کیا ہوا ہے نیت کر کر کے وضو کرنے کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں ساتھ میں تو نیت جب تک آپ عمل کر رہے ہیں جب سے آپ جب سے آپ نے عمل کرنا شروع کیا ہے اخیر تک آپ کی نیت باقی رہنی چاہیے اب جیسے کوئی انسان وضو کر رہا ہے اور کرتے کرتے بیچ میں خیال آیا ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے چلو بغیر نزافہ سے صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا وضو نہیں کہلائے گا اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نیت جو ہے شروع سے آخر تک باقی رہنی ہے نیت جو ہے شروع سے آخر تک باقی رہنی ہے اگر اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر نیت میں خلل آ جائے تو نماز کے بھی احکام الگ ہو جاتے ہیں اس کے قبولیت کے اوپر اثر پڑتا ہے تو وسط و حکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آپ وضو کرنا شروع کر رہے ہیں وہ وضو کرنے کی نیت آخری تک باقی رہے اگر کوئی بیچ میں یہ کہے کہ چلو ہم نزب بطور نظافہ بطور صفائی ستھرائی ہم وضو کر لے رہے ہیں کہ صاف ستھرا ہمارے اعضا صاف ستھرے ہو جائیں گے ہم کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے تو اس کا وہ وضو وضو نہیں کہلایا گیا ایک عام چیز ہے جو اس نے اپنے اعضاء کی صفائی ستھرائی کے لیے کیا ہے یہ مطلب ہے واستصحاب حکمی کا حکمیہ کا باللہ ینبیا قطعها حتا تتم طهارته یہی حتا تتم طهارته یہی مطلب جو میں, میں نے بیان کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سے نیت شروع کیا ہے عمل کرنا یعنی وضو کرنا تو اخر تک جب تک طہارت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نیت کو منقطع نہیں کر سکتے دوسری نیت نہیں کر سکتے ہیں تب جا کر کے وہ وضو مکمل ہوگا انقطاع قتا مجب الو انقتا و وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انقطاع مطلب ہوتا ہے کاٹنا موجب وضو جو چیزیں وضو کو وضو کو واجب کرنے والی ہیں اس کا کاٹنا ہوتا ہے تو وضو کو واجب کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے جیسے خارج من مین آگے پیچھے کے جو راستے سے جو چیز نکلتی ہے یعنی پیشاب کا ہو یا ریا کا خروج ہو یہ سب جو موجبل موجبل وضو ہوتا ہے یہ وضو کو توڑنے والی یہ چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا یہ بھی وضو کو دیتا ہے صحیح جو روایت ہے اور صحیح قول کے مطابق اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور وہ وزو پر ہے کا خروج نہیں ہوا نا پشاب کیا باوضو ہے اس کے باوجود اس کو وضو کرنا چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے یہ حکم ہے اور کہا کہ جو غرم یعنی بکری وغیرہ کا گوشت کھائے تو اس کے اندر کہا ان شاء توجہ کیا اگر چاہے تو وضو کر سکتا ہے نہیں تو نہیں تو مستحب ہے غنم وغیرہ یعنی بکری وغیرہ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہے لیکن اونٹ کا گوشت اگر کھاتا ہے تو اس سے وضو کرنا واجب ہے تو یہ انختا موجب اگر کوئی انقطاع مطلب یہ کہ جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے اس کا ختم ہونا اس کے دوران وضو شروع نہیں کر سکتا ہے یعنی جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے مثال کے طور پہ کوئی انسان پیشاب کر رہا ہے اور سامنے پائپ ہے پیشاب ابھی تھوڑا باقی ہے اور وضو کرنا شروع کر دیا تو پھر سے اس کو وضو کرنا پڑے گا نہیں ہوگا تو انقطاع مطلب ختم ہونا ہوتا ہے اب موجب مطلب واجب کرنے والی کو تو جو چیزیں وضو کو واجب کرنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں سے بالکل فراغت کے بعد وضو شروع کرنا یہ شرط ہے اگر اس کے درمیان ہی وضو کر لیتا ہے یا وضو کی شروعات کر دیتا ہے مطلب آپ وضو کر رہے ہیں ریا خارج ہو گیا پھر آپ نے کلی کر لیا آپ نے ہاتھ دھول, آپ نے ہاتھ دھلنا شروع کیا ریا خارج ہوا آپ کلی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہ ہمارا وضو تو ہم نے شروع کیا ابھی بنانا نہیں پوری طریقے سے جو وضو کو واجب کرنے والی چیز ہے اس سے پوری فراغت کے بعد ہی وضو کی شروعات کریں گے اگر اس درمیان ہی کرتے ہیں ریا خارج ہو رہا ہے اور آدمی ہاتھ کو دھلنا شروع کر دیا یا پیشاب کر رہا ہے آدمی اور اسی وقت کھڑے ہو کر کے جیسے واش روم میں ہے پیشاب کر رہا آدمی اور ہاتھ کو دھلنا شروع کر دیا وزو کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے شرط یہ ہے کہ جو بھی واجب کرنے والی چیز ہے وضو کو جیسا کہ ذکر کیا گیا اس سے فراغت کے بعد ہی وزو کی شروعات کی جائے یہ مطلب ہے ون منجب وضو کا وسطنج قبل وزو کرنے سے قبل انسان جہاں سے وہ گندگی نکلتی ہے یعنی پیشاب کا خانہ نکلتا ہے اس کو دھلنا یا پھر اس چیز کو پوچھنا اچھی طریقے سے جیسے کہ پتھر کا استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں پانی کا استعمال اموف واتھھر ہے یعنی زیادہ نظافت کا سبب بنتا ہے صفائی ستھرائی کا تو استنجا اور وضو کرنے سے قبل استنجا کرنا یعنی پانی لینا صفائی ستھرائی کرنا اور استجمار یا پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بھی شرط میں سے ہے اگر کوئی پیشاب کر لیا ہے پیشاب کا پورا خطرہ نکل گیا ہے اور پھر وضو شروع کر دیا ابھی اس نے گھلا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا یہ شرط ہے کہ آپ استنجا اور استجمار کر لیں ضروری ہے اسی طریقے سے رہی تو ان کہ پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے وزو کرنے کے لیے یہ سب شروط الوزو ہے وزو کے شروط میں سے کہ پانی پاک ہو پانی ناپاک نہیں ہو اسی طریقے سے اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سے پانی جسم تک یا چمڑے تک نہیں پہنچ پائے گا اس کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے جیسے خواتین آ, نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں یا ایسی چیز ہے جس سے پانی نہیں پہنچ پائے گا ورنہ جیسے کریم وغیرہ جیسے لگایا جاتا ہے کریم اگر لگایا گیا ہے تو ویسلین مان لیجئے تو وہ پانی چمڑے تک پہنچ جاتا ہے مہندی لگائی گئی ہے تو پانی چمڑے تک پہنچ جاتا ہے لیکن ایک پرت ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نیل پالش میں وہ پرت وہاں تک جانے سے وہ پانی کو روکتی ہے تو ہر ایسی چیز جو جسم پر لگی ہو آزائے وضو پر جو پانی کو جانے سے روکتی ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو ہٹانا ضروری ہے گلفس وغیرہ بھی ہے تو آپ اوپر سے نہیں کر سکتے اس کو ہٹا کر کے ہی کرنا ہے ہاں اگر کسی کا کسی کا زخم ہے اور وہاں پر پٹی بندی ہے کسی کا ہاتھ پھوٹ گیا پٹی بندی ہے تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہے وہ اس کے اوپر مسح کر لے گا اور نماز کا وقت بھی جیسے جس کو جس کو ہمیشہ وزو کی ضرورت ہوتی ہے جس کو سلس البل ہے یا گیس کی بیماری آج کل بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے لگاتار گیس نکل رہا ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اختیار سے باہر ویسے بعض خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے استحادا کا ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو کہ نہائز کا خون ہوتا ہے نہ نفاس کا خون ہوتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو بار بار خون لگاتار آتا رہتا ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو ایسے اشخاص کے لیے جو وضو ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو تب وہ وضو کرنا شروع کریں یہ شرط ہے جیسا کہ شیخ ابن بعض رحمہ اللہ نے ذکر کیا وضو کے فرائض شیخ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزو کے چھ فرائض ہیں جن میں سے پورے چہرے کو دھولنا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک یا پورا جو چہرہ ہے وہ دھولنا ہے اسی طریقے سے کلی اور کرنا ہے یہ فرائض میں سے ہے اور ناک میں استنشا کہتے ہیں ناک میں پانی داخل کرنے کو استنفار کہتے ہیں پانی نکالنے کو تو یہ چیز شیخ باز احمد اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور دونوں ہاتھوں کو کہنی تک دھلنا دائیں ہاتھ کو کہنی تک کہنی داخل ہے دلنے میں اگر کہنی سوکھی رہ جاتی ہے تو پھر وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا تو پورے کہنی اندر داخل ہے یہاں پر غایہ مغیہ کے اندر داخل ہے جیسا کہ فوقا کے ہاں اصولی بحث ہے بہرحال اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے پورے سر کا مسح کچھ لوگ ایسے کر کے کر دیتے ہیں نہیں پورے سر کا مسح جو ہوگا یہاں سے آپ ہاتھ رکھیں گے جیسا کہ ربیع بنت معوض رضی اللہ عنہ،, عنہ کے روایت میں ہے کہ یہاں پر سے ہاتھ ہاتھ رکھتے سامنے میں مقدمے اور اس کے بعد پورا پیچھے لے جاتے حتیٰ ہیما الاقف کفا یہ جو بال ہے اس کے نیچے والے حصے کہتے ہیں تو پورا پیچھے لے جاتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ایسے کر کے یہاں تک لے آتے یہ پورے سر کا مسح ہوا پورے سر کا مسئلہ اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ فرض ہے جیسا کہ شیخ باز رحم اللہ نے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے کان کا مسئلہ کان چہرے میں ہی داخل ہے کان کا مسئلہ جیسا کہ علماء کہتے ہیں سلسلہ محدید بھی کان اس کے اندر اس کے اندر داخل ہے سر کے اندر داخل ہے اس لیے سر کے ساتھ اس کا مسا کرتے ہیں اس سے محیف بھی ہے الدنان الراض اس کے تصفیح و تضعیف میں علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے سر کا مسا واجب ہے پورے سر کا مسا کرنا اور اسی طریقے سے کان کا مسا بعض لوگ کان میں انگلی ڈالے ایسے کر دیے بس ہو گیا نہیں کان میں اس طریقے سے ڈال کر کے اور جیسے جیسے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں راستے وہاں پر لے کر کے اور پھر اپنی انگلیوں کو یہ انگوٹھے کو یہاں پر رکھ کر کے پیچھے سے اس طریقے سے لانا ہے یہ کان کا مسا ہوا اسی طریقے سے دونوں پاؤں کو دھلنا ہے دونوں پاؤں کو ٹکنے تک دھلنا ہے ٹکنے کے نیچے نہیں ٹکنے سے اوپر جیسے کہونی ہاتھ میں داخل ہے ویسے ٹکنا کہہنی کو دھلنا ہے سوکھا نہیں رہنا چاہیے ویسے ٹکنا بھی پورا دھلنا ہے وہ فرض ہے اس کا اگر چھوٹ گیا تو پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ترتیب سے وضو کرنا ہے کوئی پہلے کلی کر لے امو دھل اور اس کے بعد آئے ہاتھ دھو لے تو نہیں یہ واجب ہے ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے وہی صاحب تکرار اور موالات بھی ہونا چاہیے لگاتار ہونا چاہیے اب کوئی کلّی الی کر کر کے آدھا وضو کر کے ہاتھ دھل کر کے اب اس کے بعد آرام سے ہے. آدھا ایک گھنٹے کے بعد اس کو یہ کسی کام سے نکل گیا آدھا ایک گھنٹے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو وضو ہاتھ تک کر لیا تھا چلو سر کا اصا کر کے جلدی پاؤں دھل کر کے اور نماز کے لیے چلے جائیں تو یہ درست نہیں. موالات مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار لیکن اگر مختصر مدت ہے جیسے کہ آپ یہاں پر وزو کیے اچانک پانی میں ختم ہو گیا پتہ چلا کہ مسجد میں پانی ہے آپ کا صرف پاؤں دھلنا باقی ہے آپ وہاں سے آ کر کے دھل تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے مدت بہت زیادہ لمبی نہ ہو کبھی ضرورت پڑے تو ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے صحابی کا اثر آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ چیزیں واجب ہے اور ایک مرتبہ تو ساری چیزوں کو دھلنا آ, سنت ہے ایک مرتبہ سا, فرض ہے ایک مرتبہ چہرہ کو ہو یا ہاتھ کو ہو یا سر کا مسئلہ سر کا ایک ہی مرتبہ کرنا ہے ایک سے زائد نہیں کرنا پاؤں کا دھلنا ہو یہ تمام چیزیں ویسے کل ناک میں پانی ڈالنا ہو کلی کرنا ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں فرض ہیں ایک مرتبہ ایک سے زائد مرتبہ مستحب یعنی سنت ہے لیکن تین سے زائد کرنا جائز نہیں تین مرتبہ کر سکتے اس سے زیادہ نہیں البتہ سر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے اس سلسلے میں جو ایک روایت ہے آئی ہے غالبا عثمان ابن مدون رضی اللہ عنہ کی تین مرتبہ کی تو اس روایت کو علماء نے شاخ قرار دیا شاخ ضعیف کے زمرے میں ہوتی ہے اسی طریقے سے مزمن استعمال شاخ جو ہے کلی ہے ناک میں پانی ڈالنا پھر اس سے نکالنا ہے یہ بھی آپ کو ایک مرتبہ کرنا واجب ہے اور اس کے علاوہ اس سے زائد کرنا مستحب ہے اور زیادہ کی جو حد ہے وہ تین ہے تین سے زائد آدمی کو نہیں کرنا چاہیے یہ وضو کے فرائض تھے جو شیخ نواز رحمہ اللہ نے ذکر کیا نواقض الوضو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ تمام چیزیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ روز مرہ زندگی سے یہ مسائل تعلق رکھتے ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے رہنے سے وہ آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ کی طریقے سے اصبر ہو جائے گا تو اس قسم کے مسائل جب پیش آئیں گے تو آپ کو فوراً بات یاد آئے گی کہ ہم نے فلاں عالم سے فلاں عالم سے پڑھا اور آپ کے پاس ایک مرجا کے طور پر ایک کتاب بھی رہے گی شیخ کی دروس عبد محمد جی اس زبان میں جس میں آپ جانتے ہیں جس زبان کو اچھے سے جانتے ہیں آپ اس میں مسائل دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی طریقے سے مسائل کو سمجھ جائیں گے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب اس کتاب کی شرح کی ہے شیخ عبدالرزاق البدر الحفظ اللہ نے شیخ عبد المحسن الباد صاحب کے بیٹے ہیں شیخین عبد المحسن البا حفت اللہ کے بیٹے ہیں بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی بہترین شرح کی ہے اور اس شہ کا اردو ترجمہ آ چکا ہے انشاء اللہ اگر ممکن ہو سکا تو میں بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ اللہ شیخ سے آپ لوگ کانٹیکٹ کریں بہت اچھی شرح ہے بہت ہی عمدہ شرح ہے اور بہت بہترین اصلی اس انداز میں شیخ نے شرح کی ہے جتنی اچھی کتاب شیخ نواز رحمہ اللہ نے لکھی ہے اتنی ہی بہترین شرح شیخ عبدالرضاق البدر حفظہ اللہ نے کی ہے اللہ رب العالمین دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے تو وضو کے جو نواقز ہیں وزو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں Uh, سب سے پہلے خارج مین طبیل دونوں راستے سے جو نکلتے ہیں ریا خارج پیشاب کا خانہ ہو یا خون کا آنا ہو یا منی کا نکلنا ہو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب وضو کو توڑتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر غسل واجب کر دیتی ہیں uh, جیسے جو منی وغیرہ کا نکلنا ہے یہ غسل کو واجب کر دیتی ہیں ولخارج الفاہش میں جسد تو جسم کے ہی, کسی حصے سے اگر بہت زیادہ کوئی چیز نکلتی ہے جسم کے کسی حصے سے اگر بہت زیادہ کوئی چیز نکلتی ہے جیسے خون وغیرہ نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نواخذ وزو میں سے ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر بالخصوص کہ جسم سے مثال کے طور پہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا یہاں سے خون نکل گیا بعض علماء نے کہا اگر خون وہیں پہ جمع رہا اور دوسری جگہ نہیں گیا تھوڑا خون ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ وزو واجب نہیں ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں سے دوسری جگہ گیا تب جا کر کے وزو واجب ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خون اگر جسم کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے کسی کا دانٹ ٹوٹ رہا ہے, کسی نے ناک میں ناک سے اکثر و سردی کے موسم میں خون نکلتا ہے یا کسی دوسری جگہ سے ہاتھ کے کسی حصے سے آپ کا خون نکلنے لگا وضو کرنے کے بعد تو یہ چیزیں نواخذ وضو میں نہیں ہوگی یہی راجح قول ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس لولو مجوسی ملعون نے جب خنجر مارا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر رہے اور یہ کہ یہ حکم نہیں دیا کہ نماز یعنی ٹوٹ گئی یا پھر اس کو اعادہ کا حکم دیا بلکہ نبی صل... حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نہیں تاب لا سکے تو آگے بڑھ کر کے دوسرے صحابی نے نماز پڑھائی کی ویسے اباد نبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اس جب ان کو تیر لگا تو اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی تو راجہ یہی ہے کہ وضو کے جو دیگر اعضاء سے اگر خون نکلے جیسا کہ میں نے مثال پیش کی دانت سے نکلتا ہے کبھی کبھی اور ناک سے نکلتا ہے تو اگر کہیں سے خون نکلتا ہے پیشاب پخانے کے راستے کو چھوڑ کر کے تو راج قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو وضو جو نواقض وضو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ زوال العقل بن و بن اگئی رہی عقل ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان سو جاتا ہے تو اس کی عقل اس کو آ, کام نہیں کرتی ہے تو اگر نیند بہت زیادہ گہری ہو کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو اس کے ارد گرد کی کیا چیز ہو رہی ہو کچھ بھی پتا نہیں ہو اتنی گہری نیند ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آ, اور اسی طریقے سے اگر کوئی اقل مند ہے لیکن اچانک سے پاگل ہو گیا تو اس کا وضو زائل ہو گیا ختم ہو گیا نواقد وضو میں سے ہے مزید یہ کہ شرم کو ہاتھ لگانا اگر کپڑے کے اوپر سے لگا رہے ہیں کسی وجہ سے آ, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں وزو نہیں ٹوٹتا لیکن بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ اگر ہاتھ ہاتھ لگا رہے ہیں شرم کو اگلے پچھلے دونوں شرم کو اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگا رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہی راج ہے کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے آگے پیچھے کوئی بھی شرم گاہ اگر اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وزو ٹوٹ جاتا ہے آ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ٹوٹا ہے تو یہ اس کے دوبارہ وزو کرنا اس مستحب ہے انہوں نے کہا کیونکہ دونوں سلسلے میں حدیث وعیف ہے بعض نے ہاں جو وزو ٹوٹتا ہے جو حدیث ثابت ہے دار پتنی وغیرہ کے نزدیک اس حدیث کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر راجہ یہی ہوگا کہ اگر کسی کا ہاتھ شرم پر لگ جاتا ہے آگے پیچھے کسی بھی شرم گاہ پر مرد و خواتین دونوں کے لیے یہ حکم ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے پھر سے وضو کر لینا چاہیے اب اگر کوئی خاتون بچے وغیرہ کا جو پیشاب پخانہ صاف کرتی ہیں چھوٹے بچے کا تو اس میں راج قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا ہے جس سے شیخ نواز احمد اللہ کا فتویٰ دوسری جگہ موجود ہے اور اسی طریقے سے وضو جو ٹوٹتا ہے اونٹ کے گوشت کو کھانے سے جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے اور اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے مرتد اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کو جو غسل دیتے ہیں میت کو تو اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے اس سلسلے میں جو بھی احادیث والد ہیں وہ بعیف ہیں اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کیونکہ اس کے اوپر وضو کے ٹوٹنے کو میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اکثر اہل علم اسی بات اسی بات پر آ, آ, آ, اس, یہی کہتے ہیں مزید یہ کہ اس پر کوئی بھی دلیل واجد, وارد نہیں ہے صحیح دلیل کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر میت کو غسل دینے والا اگر غسل دے رہا ہے اچانک سے اس کا ہاتھ بغیر کسی کپڑے کے حل سے میت کی شرمگاہ سے اگر ٹکرا جاتا ہے غلطی سے تو پھر اس کا وزو ٹوٹ جائے گا یہ شیخ رحم اللہ نے بات کہی ہے اسی طریقے سے خاتون کو چھونے سے وضو مطلقہ نہیں ٹوٹتا ہے خاتون کو چھونے سے جیسا کہ امام شافی وغیرہ کہتے ہیں کہ خاتون کو اگر کوئی چھوتا ہے مسولمرا یا قدر یاد الدو کہ خاتون کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو راج قول کے مطابق خاتون کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ راج قول ہے جب تک کہ خاتون کو چھونے سے مری وغیرہ یا کوئی چیز نہیں نکلے چاہے وہ اپنی اہلیہ ہو یا پھر م... کیا کہتے ہیں کہ محرم کو جیسے والدہ سے مسافہ کیا بہن سے مسافہ کیا وزو کر کے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر جیسے اہلیہ ہی ہیں اہلیہ سے اگر آپ مسافہ کر کے جا رہے ہیں پھر بھی آپ کا وزو نہیں ٹوٹے گا حتیٰ کہ ایک روایت ہے جسے بعض علماء سی قرآد یا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب نکلتے تو بوسا دے کر کے نکلتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک کوئی چیز سبیلا ان سے نہیں نکلے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو مس المرا خواتین کو ٹچ کرنا وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے جیسا کہ شیخ نواز رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے اور وہ حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس حدیث کو بھی شیخ نے ذکر کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اولا مستم النسا تو آیت وارد ہے جو قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم عورتوں کو چھو تو اس سے وضو کرو تو شیخ نے کہا نہیں اس سے مراد ہم بستری ہے جو فیزیکلی کانٹیکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اولا یہاں پر لمس سے مراد جو ہے ملامسہ سے مراد ہم بستری ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو فزیکلی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہی یہی راجح قول ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سلسلے میں اور صرف کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے اس کے بعد شیخ نے پندرہ درس کے اندر اخلاق جو اس اخلاق جو اختیار کرنا ہے اس سلسلے میں شیخ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جہاں آپ عبادات کے بعد میں مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کا حج آپ کی زکوٰۃ تمام چیزیں کتاب و سنت کے بعین نہیں ہی مطابق ہوتا کہ اللہ رب العالمین قبول کرے اسی طریقے سے آپ کا اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے جہاں آپ عبادات کے اندر بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہی معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ جو تعامل ہے اس کے اندر بھی بہتر بننے کی کوشش کریں تو شیخ نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو اچھا اخلاق اپنانا اچھے اخلاق کو اختیار کرنا اور اخلاق حسنا کے زیور سے آراستہ ہونا ہر مسلمان کے لیے مشروع اور مناسب ہے ضروری ہے کہ وہ اسے اختیار کرے اچھا اخلاق کی مثال کیا ہے کس چیز کو اچھا اخلاق کہتے ہیں سچ سچ بولنا مسلمانوں سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولیں سچ بولنا کسی بھی حالت میں ہو کہیں پر بھی ہوں سچ بولنا یہ اچھے اخلاق میں سے اور اللہ رب العالمین نے کہا یا الذین یادین احمد اللہ مع الصادقین یا الذین یادین احمد اللہ وقن الصادقین کہ ایم اللہ کا تقوی اختیار کرو ایمان والوں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور امانت داری اختیار کرنا امانت میں خیانت نہیں امانت کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ لوگ آپ کو مال دیں تو آپ اس کی آ, آپ اس کے اندر خیانت کریں اس کی حفاظت کریں اس کے اندر سے کچھ خرد برد نہ کریں اور جتنے جیسے دیا ویسے واپس لوٹائیں امانت آپ کو اگر کسی نے کوئی بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کسی کو نہیں بتانا میں تم کو بتا رہا ہوں یہ بھی امانت ہے اگر آپ کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کو نہیں بتانا اگر کوئی غلطی ہے اور پھر آپ بتا دیتے ہیں یہ بھی امانت ہے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے معاہدہ لیا گیا ہے کہ آپ کی اس مجلس امانت ہے سر ہے اور آپ دوسرے کو نہ بتائیں تو یہ بھی امانت ہے الا ہے کہ اس مجلس میں کتاب و سدنت کے خلاف بات کی جا رہی ہو بداعت پھیلایا جا رہا ہو جیسا کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر بیان اسی طریقے سے جماعت اسلامی جو اخوان المسلمین جیسا منحج رکھتی ہے اس کے اوپر بین ہے وہ اپنے منہج و مسلط کو پھیلانے کے لیے کتاب و سنت کے نام پر گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے مجلس رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو اس مجلس کی خبر کسی کو نہیں دینا تو آپ کو ان کی اس کو اگر آپ بتاتے ہیں تو آپ خائن نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ کو کتاب و سنت کے دفاع کرنے کا اجر ملے گا کیونکہ جو وہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور حکومت وقتوں یا ان کے جو کارندے ہیں آپ ان کو بتائیں گے تو جو گمراہی پھیلا رہے ہیں اس گمراہی سے لوگوں کو بچانے میں آپ معاون ثابت ہوں گے اور برابر کا اجر آپ کو ملے گا یہ ہے امانت کا مطلب عفاف ہے عزت نفس ہے عفت نفس ہے حیا اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر کے حیا یہ ہے لوگوں کے سامنے ہم حیا کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے فلاں آدمی کیا کہے گا اتنا بڑا عالم ہے ایسے مقرر ہے درس دیتا ہے جامعہ میں پڑتا ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے چھوٹا سا گناہ کر رہا ہے لوگوں سے شرما کر کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اصل حیا تو یہ ہے اکیلے میں ہو تمام چیزیں میسر ہو رب سے حیا کر کے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں یہ اصل حیا ہے تو حیا ہر وقت کرنی ہے ہر جگہ پر کرنی ہے بالخصوص اپنے رب سے کرنی ہے جسے رب سے حیا کرنی آ گئی آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ سے اس کی بہت زیادہ دوری ہو جائے گی اسی طریقے سے بہادری ہے یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے کرم ہے جود و سخا جسے کہتے ہیں وہ چیز آتی ہے کہ لوگوں کے اوپر آپ کے پاس مال ہے یہ جو جود و سخا مال سے نہیں ہوتا مال سے بھی لوگوں کا تعاون کریں اپنے زبان کلمہ طیبہ جو اچھی باتیں ہیں اس سے بھی لوگوں کا تعاون کریں وفاداری ہے یہ بھی اچھے آ, اچھے اخلاق میں آتا ہے ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین نے عرام قرار دیا اس سے دوری اختیار کرنا یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے پڑوسی کے ساتھ آپ ہیں تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے نبی صلی اللہ وسلم نے کا من والیوم الاخر فلا آخر فلاح کہ جو اللہ اس کے اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اسی طریقے سے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مساعدت کرنا اس کی مدد کرنا اس کا تعاون کرنا اپنے مقدور بھر جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے وغیرہ رضاء علکمین من الاخلاق اور بہت سارے اخلاق ہیں جن کے اوپر کتاب و سنت دلا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کل قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا کل قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص میرے نزدیک بیٹھا ہوگا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کروں گا وہ شخص وہ ہوگا جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے مسکرا کر کے ملے آپ بھی اس سے مسکرا کر کے ملے جو آپ کو دے بدلے میں آپ بھی اس کو دیں نئی اخلاق کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ترشروئی سے ملتا ہے سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے آپ اس سے سلام کریں مسکراتے ہوئے ملے جو آپ کو نہیں دیتا ہے آپ اس کو عطا کریں جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اسے معاف کریں جو عم من یہ اصل اخلاق ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کیجیے محروم رکھتا ہے نہیں دیتا ہے آپ اس کو دیجیے اسی طریقے سے جو رشتے داری توڑتا ہے آپ اس رشتے داری کو جوڑیں یہ اصل میں اچھا اخلاق ہے اور اخلاق بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے ہوتا ہے جیسے بہتا ہوا پانی نہ اونچائی کو دیکھتا ہے نہ گڈھے کو دیکھتا ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اچھے اخلاق آدمی یہ نہیں دیکھتا یہ بڑے پیسے والا ہے تو اس سے مسکرا کر کے مل رہا ہے اس سے جا کر کے ملاقات کر رہا ہے اپنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہوا ہے انسان اور اور اگر کوئی غریب مل گیا مسجد کا دربان ہے راستے پر کام کرنے والا ہے رکشہ چلانے والا ہے اگر وہ دور سے بھی سلام کر رہا ہے قریب آکر کے بھی سلام کر رہا ہے تو چہرے کے بسورے ہوئے مل رہے ہیں اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں اخلاق بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے ہوتا ہے مال دیکھ کر کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا منصب دیکھ کر کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ایمان کی بنیاد پر اصل اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے آپ مسکرائیے ان سے صحیح سے ملے ان کو سلام کریں اور بھی جو اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کو اپنائیں اور اسی طریقے سے اسلامی آداب کو بھی اپنانا ہے اسلامی آداب کیا ہے السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کو پھیلاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے خوشی خوش ہو کر کے لوگوں سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کفی وجہ عقیقہ صدقہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہو خوش ہو کر کے ملتے ہو یہ صدقہ ہے اور صدقہ کون کیا چیز ہوتی ہے پتا ہے صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے تو مسلمان بھائیوں سے مسکرات کر کے ملنا ان کو سلام و دعا کرنا یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے مزید یہ کہ آپ جہنم سے بچنے کا سبب بھی ہے اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھانا یہ واجب ہے دائیں ہاتھ سے کھانا آج کل فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے پینے میں نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں سے قبل اللہ کا نام لے بسم اللہ کہا کریں اور کھانے سے فراغت کے بعد الحمدللہ کہیں چھیک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے چھیک سننے والا یا رحمت اللہ کہے اور چھیک سے پھر چھینکھنے والا یا رحم اللہ کہنے والے کے جواب میں یہ کم اللہ ہوسلح بالکم کہے مریض کی عیادت کرنا بہت زیادہ فضیلت آئی ہے مریض کی عیادت کرنا اس کو تسلی دینا اس کی ہمت کو بڑھانا بہت ہی عظیم امر ہے اور جنازے جنازے کے پیچھے جانا یعنی لوگوں کے تکفین تجہیز کے اندر شامل ہونا جنازے کی نماز پڑھنا اور جا کر کے اس کو دفن کرنا اس کے اوپر دو قیرات اجر ملتا ہے اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور دفن بھی کرتا ہے دو قیرات ملتا ہے اور ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے جس کا جو جس کی لمبائی تقریباً آٹھ کلومیٹر ہے اور بہت بڑے رقبے میں وہ پھیلا ہوا ہے سوچے کسی جنازہ پڑھنے سے اور دفن کرنے سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے اور دخول مسجد کے مسجد میں جو داخل ہونے کے آباد آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب مسجد سے نکلنے اور گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں اس کو جو دعائیں پڑھنا ہے اور جس طریقے سے نکلنا ہے اس کو سیکھنا چاہیے سفر کے کیا آداب ہے سفر کے نکلتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے اسی طریقے سے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس میں سلوک سے پیش آنا ہے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے کیسے رہنا ہے اس تعلق سے انسان کو علم ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے؟ بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس, ت... اس... اس کی تعلیم انسان حاصل کرے اور طریقے سے پیش آیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے کسی کے بچے کسی کے ہاں ولادت ہو تو اسے بڑھ کر کے خوشخبری دینا ہے اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے اس کے غم میں بھی شریک ہونا ہے شاہ اگر کس, کسی کی شادی ہو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے کسی کے لیے کسی کے ہاں مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرنا ہے اسے تسلی دینا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں جو پہننے میں ہے جوتا پہننے کے بھی آداب ہیں کپڑے پہننے کے بھی آداب ہے ان تمام امور کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے مستحسن عمر ہے سیکھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چل سکے پھر سترہواں درس جو ہے شیخ نے تحریر منشر کے انواع معاشی کے شرک وغیرہ سے تحریر دھانے کے سلسلے میں کچھ باتیں نقل کی ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکی ہے یہ بات توحید کی عظمت کے اوپر شرک سے تحزیر کے اوپر شیخ نے کہا ہے کہ جو کبیرہ بڑے بڑے جو بہت سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن کا ذکر آیا ہے نصوص کے اندر ان وہ سات ہیں اور ان میں سے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں جو گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے جادو سیکھنا یا سکھانا یہ بہت بڑے گناہ میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گنا ہے جو انسان کو ہلاکت کی تحلیف پر کھڑا کر دیتا ہے یتیم کا مال کھانا کسی کو یتیم کی ذمہ داری ملی ہے بچہ ہے اب اس کا پورا مال کھا گئے جب بڑا ہوا تو کہتے ہیں تمہارے والد تو کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گئے میرا احسان مانو کہ ہم نے تمہاری خدمت کی تمہیں پڑھایا تمہیں لکھایا جبکہ اسی کا مال زندگی بھر کھاتے رہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ پیش آئے جو لوگ یتیم کمال کھاتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اس لیے یتیموں کے مالوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس سے اس کے کھانے سے ناحق طریقے سے کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے سود کا کھانا ہر آدمی سود میں ملوث ہے سود سے پرہیز کریں کیونکہ سود ایک ایسی چیز ہے ربا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کے کھانے والے سے جو توبہ نہیں کرتا ہے اور کھاتا ہی رہتا ہے اور یا سودی معاملات میں ملوث رہتا ہے رسول کہ اگر تم نے سودی معاملات کو نہیں چھوڑا اگر اسی کے اندر گرفتار رہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا رب اور تمہارے نبی اعلان جنگ کریں گے آپ سوچ لیجئے کہ دنیا کے اندر ہم ایک عام آدمی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو رب کے رب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی بسات ہماری کیا ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جہاد جب چل رہا ہو جہاد جب چل رہا ہو تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگنا بھی بہت بڑا گنا ہے کسی بولی بھالی خاتون کی عزت کو داغدار کرنا اس پر توہمت لگانا بہت بڑا گنا ہے اس سلسلے میں آپ دیکھ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ منافقین نے جو کیا تھا پھر اس کے ساتھ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اٹھارہ آیت سورہ نور کے اندر اس کو پڑھیں اس کے فوائد کو پڑھیں علما کے سامنے اس کو پڑھیں اور اس کی تفریح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اسی طریقے سے بعض گنا ہے جو انسان کو ہلاکت کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں والدین کی نافرمانی ہے رشتے داری کو توڑنا ہے جھوٹی گواہی دینا ہے کوئی آپ کو چند پیسے دے کر کے گواہ بنا کر کے لے جاتا ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ چند پیسے تو تھوڑے سے دن, دن کے لیے آپ کے لیے معاون ہو سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن یہ جھوٹی گواہی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا زبردستی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا جبکہ کہ آپ ہی کیے ہوتے ہیں یا ہم ہی کیے ہوتے ہیں تو جھوٹی قسمے کھانا بھی انسان کو ہلاکتوں بربادی میں ڈال دیتا ہے ادا الجا کو تکلیف دینا یہ ایسا امر ہے یا آپ تصور نہیں کر سکتے یعنی کہ ان انسان روزہ دار ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علام سے خاتون ہے جو روزہ رکھتی ہے جو نماز پڑھتی ہے جو صدقات و خیرات کرتی ہے لیکن بس پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت نات جہنم میں داخل ہوگی آپ سوچے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا کتنا سنگین امر ہے اسی طریقے سے لوگوں کے مال میں اور ان کے خون میں ظلم کرنا یعنی قتل وغیرہ کرنا اور کسی کا ناحک مال لے لینا آراز میں ظلم کرنا یعنی عزتوں کے اچھا ان پر تحمت لگانا اسی طریقے سے شراب پینا جوا کھیلنا اور کسی کی غیبت کرنا تو سمجھ لیجئے کیا عالم کیا جاہل کیا مرد کیا خاتون کیا بچے تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں بلکہ اگر کوئی غیبت نہ کرے تو اس دن اس کا کھانا حسم نہیں ہوتا یا ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ غیبت نہیں کرے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی آدن اللہ کمہا اور چگلخوری کرنا یہاں سے سنے کہیں اور جا کر کے بول دیے جب تک وہ بولیں گے نہیں اس وقت تک ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں اور برائیاں ہیں جو معاشرے کو ہلاکت و بربادی کے ہلاکت و بربادی کے کھائی میں ڈال دیتی ہیں ان تمام برائیوں سے اور بیماریوں سے جو بڑے بڑے گناہ ہے اس سے پرہیز کرنا ہی معاشرے کی حفاظت کا سبب بنتا ہے معاشرے کے میں معدت و محبت پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اٹھارہواں درس ہے جس میں شیخ ابن نواز رحمہ اللہ کہتے ہیں میت کی تجہیز تجیز و تکفین تجیز کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا ایک آدمی مر گیا ہے اسے غسل دینا ہے اسے کفن دینا ہے اور پھر اس کو لے جانا ہے قبرستان تک اٹھا کر کے پھر جہاں پر نماز ہوگی نماز جنازہ وہاں لے جانا ہے پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دفن کرنا ہے یہ تمام جو کام ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہر معاشرے میں ہر گھر کی یہ آ, ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے اس لیے اس مسئلے کو خاص کیا ہے شیخ ابن نواز رحم اللہ نے اپنی کتاب کے آخری حصے میں تاکہ لوگ اس مسئلے کو سیکھیں کبھی غسل دینے کی نوبت آئے اپنے گھر میں کسی کے کسی کو کہ اللہ حب العالمین ہم سبوں کو دین و اسلام پر قائم رکھے اور دین و اسلام کے اوپر ہی موت دے اشحاد میں مدے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو تو شیخ ابن نواز رحم اللہ نے یہ آخری باب ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے طور پر اپنے رشتے داروں کی تجہیز و تقفین کا سامان کریں شیخ نے کہا کہ جب کسی کی موت یعنی یقینی طور پر ہو کہ اس کو موت آنے والی ہے جس کو کہتے ہیں بستر مرگ پر ہے یا بستر موت پر ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے کچھ لوگ ہیں جو دور سے پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ تاکہ وہ سن کر کے پڑھیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے یہ تلقین کرنے کا یہی معنی ہے جیسا کہ شیخ نے شیخ البانی رحم اللہ نے کہا ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ اپنے ایک چچا یمام کے پاس حاضر ہوئے جو بستر مت پر تھے تو انہوں نے کہا یا عم یا یہ کہا یا خال قل لا الہ الا اللہ اے میرے مامو یا اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہ تلقین کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر کوئی دور سے بھی تلقین کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کو بھی تلقین میں شامل کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا اللہ اپنے جو وفات پانے والے لوگ ہیں, مک پر ہیں انہیں آپ لا کے تلقین نے لا الا اللہ دخل الجنہ کی جس کی آخری جملہ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی جس کے زبان سے یہ کلیمہ آخری نکلے گا اللہ رب المین اسے جنت میں داخل کرے گا اسی اسی طریقے سے آ, میت کو غسل دینا یہ واجب ہے میت کو جو مسلمان میت جو مسلمان وفات پا جائے اسے غسل دینا واجب ہے ہاں اگر کوئی شہید ہوتا ہے میدان معلقہ میں میدان شہادت کی بہت ساری علامتیں ہیں لیکن وہ شہید جو دوران جہاد شریق شہید, شہید ہوتا ہے اور وہ جنگ اللہ کے خاطر لڑی جا رہی ہو اللہ کے, کلمے کے بلندی کی خاطر لڑی جا رہی ہو اسلام کی نشر وشاعت کے خاطر لڑی جا رہی ہو ایسی جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا اس کو اسی خون میں دفن کیا جائے گا اور اس کے اوپر راج پال کے مطابق نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اسے الگ سے کفن بھی نہیں دیا جائے گا اگر شہید المعرکہ ہے یعنی ایسے جنگ میں لڑائی کر رہا ہے جو, جو کلمت اللہ اللہ کے کلمے کے بلندی کے خاطر لڑی جا رہی ہے وہ اس میں مر جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے تو آ, ایسے کو نہ دفن نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا اور نہیں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو خون میں ہے جس کپڑے میں ہے اسی کپڑے میں اسے دفن کیا جائے اللہ کہ اگر کپڑا نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی ستر پوشی کی جائے گی اور نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھی جائے گی اور شیخ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہدائے عہد کے اوپر نہ انہیں غسل دیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی اس کے ماں شیخ نے کہا ہے کہ غسل دینے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کس طریقے سے غسل دیں تو شیخ نے کہا کہ وہ جو شرم ہے اس, کو اس کے اوپر پردہ رکھ دینا چاہیے اور پھر اس کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے یار قلیلن اور پیٹ کو جو ہے تھوڑا سا اٹھا کر کے پیٹ کو دبانا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ مرد مرد کو غسل دیں گے خواتین خواتین کو غسل دیں گے ہاں البتہ شوہر اپنے بھی اپنی اہلیہ کو غسل دے سکتا ہے اور اہلیہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جیسا کہ صحیح احادیث سے اور آثار سے ثابت ہے, یہی راج کال ہے تو غسل دیتے دینے کا سب سے پہلا یہ ہے پہلا پہلی کیفیت یہ ہے کہ پیٹ کو دبانا چاہیے تھوڑا سا اٹھا کر کے پیٹ کو دبائیں کہ اگر پیشاب کا خانہ وغیرہ ہو تو نکل جائے اور پھر اس کو آ, جو ہے ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن کر کے اس کو صاف کر دے پھر اس کو دھل دے لیکن شرم گاہ پردے میں رہے یعنی کہ کھول دیں شرم گاہ پردے میں رہے اور پیٹ سے جو بھی گندگی وغیرہ ہے اس کو دبا کر کے بہت زیادہ نہ دبائے, دبا اور اگر کوئی ایسی چیز با لگاتار نکل رہی ہے اور رک نہیں رہی ہے تو کاٹن وغیرہ جیسا کہ شیخ نے کہا ہے کہ کاٹن وغیرہ یا پھر کوئی ایسا کپڑا وغیرہ ہو جس کو لگا دیا جائے اس جگہ پر تاکہ وہ گندگی نکلنی بند ہو جائے اس کے بعد ان کو وضو دے جیسے وضو کرایا جاتا ہے وہ اس مردے کو جو میت ہے اس کو وضو کرایا جائے پھر وضو کرانے کے بعد جیسے نماز کی طرف وضو کراتے ویسے وضو کرایا جائے پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھولا جائے سر کو دھولا جائے اس کی داڑھی کو دھولا جائے پانی سے اور پانی کے اندر گہری کا جو پتا ہوتا ہے وہ ڈال دیا جائے غسل سے پہلے جیسا کہ صحیح آدیش سے ثابت ہے اسی طریقے سے جب سر کو دھلایا جائے داڑھی کو دھلا دیا جائے آ, پانی وغیرہ سے دھو, آ, اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو اس کے بعد دائیں حصے کو جو دائیں حصہ ہے دائیں حصے کو دھلا جائے پھر اس کے بعد بائیں حصے کو دھلا جائے اس طریقے سے اس کو غسل دیا جائے دوسری مرتبہ بھی غسل دے اور تیسری مرتبہ تین مرتبہ غسل دے اور تینوں مرتبہ اپنے ہاتھ سے اس کے پیٹ کو دبائے تاکہ جو گندگی ہے وہ نکل جائے اور اس جگہ کو دھول دے اس کے بعد اگر کیا کہتے ہیں کہ وضو پی... کرا دیا ہے غسل دے دیا پھر پیٹ دبایا پھر کوئی چیز نکل گئی ہے تو پھر اس کو وضو کرانا ہے جیسے کہ شیخ نے کہا بار بار نکل رہی ہے تو آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس جگہ پر رکھ دی جاتی ہیں تو وہ چیز نکلنی بند ہو جاتی ہے جب اس کے بعد جب غصول وغیرہ سے فراغت ہو جائے تو اگر تین تین مرتبہ غسل دینے میں اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے تو پانچ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں سات مرتبہ بھی کر سکتے ہیں شیخ نے لکھا ہے پھر اس سے کسی کپڑے سے اس کے پورے جسم کو پانی کو سکھائے یون یون شف اور اس کے بعد جو سجدے کی جگہ ہے وہاں پر خوشبو وغیرہ مل دے آ, اور اگر پوری جگہ پر مل دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کر سکتا ہے اور اس کے کفن کو جو ہے کفن جو ہوتا ہے کپڑا بخور وغیرہ کی خوشبو دینا چاہیے جیسے اد وغیرہ کی لکڑی جلدی اس میں خوشبو دینا چاہے اگر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دے سکتا ہے پورے کفن کو آ, خوشبو سے معطر کر سکتا ہے جیسے بخور وغیرہ دیا جا سکتا ہے اس میں آ, اسی طریقے سے موچھے اگر بڑھی ہوئی ہے یا ناخن بڑھا ہے تو اس کو کاٹ سکتا ہے اور اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ سب میت کے بارے میں ہو رہی ہے غسل دینے والا ایسا کرے گا کر سکتا ہے یعنی یہ سب جائز امور میں سے ہیں البتہ جو بال بکھرے ہوئے ہیں اس میں کنگھی نہ کرے نہ ہی جو ناف بال ہیں اس کو کاٹنے کی کاٹے اور نہ ہی ختنہ کرے کیونکہ ان سب ان سب چیزوں کی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے اور جو خاتون ہے اس کے جو بال ہیں اس کی تین چوٹیاں کی جائیں گی جیسا کہ صحیح روایت میں وارد ہے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میت کو کفن دیا جائے گا کفن یہ ہے کہ تین کپڑے میں دیا جائے مرد کو کفن جس کے اندر قمیص نہیں ہونا چاہیے ایماما نہیں ہونا چاہیے یعنی کپڑا وغیرہ کرتا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے گا اس کے اندر کپڑا ہے کپڑے کے اندر داخل کیا جائے گا یہ اصل سنت ہے سنت یہی ہے کہ تین قسم کا جو تین کپڑا جو ہو اس کے اندر امامہ اور قمیص نہ ہو وہ سیدھا داخل کر کے اور کپڑے کو لپیٹ دیا جائے لیکن اگر کوئی قمیص پہنا دیتا ہے اور تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ شیخ کے کہنا ہے وہ انکفنف قمیصن و اظہار و لفافت فلابا اور یہ خاتون کی پانچ کپڑوں میں کفن دی جائے گی جیسا کہ شیخ نے کہا ہے کہ پانچ کپڑے میں خاتون کو کفن دیا جائے گا فی دین و خیمارین و اظہار کے اندر اظہار کے, کے, کے اندر کیا کہتے ہیں کہ خاتون کو لپیٹ دیا جائے گا خاتون کو اسی کے اندر لپیٹ دیا جائے گا جو الگ سے یہ آئے الگ سے جو دو کپڑے آتے ہیں وہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ تین ہی کپڑا دیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ کپڑا دیا جائے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ خاتون جو زیادہ سطر پوشی ہونی چاہیے مرد کے مقابلے میں اس لیے اس کا دو دو کپڑا اس کے لیے زیادہ کریں گے تو سب سے پہلے جب اس کی تکفین شروع ہوگی تو اظہار دیا جائے گا جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد قمیض دی جائے گی پھر اس کے بعد جو خیمار ہے وہ خیمار دیا جائے گا اوپر سے اور اس کے بعد جو ہے دو الگ کپڑے سے لپیٹا جائے گا بعض کہتے ہیں نہیں تین ہی کافی ہے اس کے بعد سب کے اور واجب یہ ہے کہ میت کے پورے جسم کو ڈھکے میت کے پورے جسم کو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک یہ واجب ہے اور لیکن اگر میت محرم ہو یعنی حالت احرام میں اس کی وفات ہوئی ہو حالت احرام میں اگر اس کی وفات ہوئی ہو سر کو نہیں ڈھکا جائے گا اور احرام میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا سر کو نہیں دفاع ڈھکا جائے گا اس کو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی اس کو پانی اور بیری سے اس کو غسل تو دیا جائے گا اور اس کو اظہار اور ریدا جو پہنے ہوا ہے اس کے اندر دفن کیا جائے گا اور اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں کفن دیا جائے اظہار ریدہ یعنی جو اس از... کا احرام کا کپڑا ہوتا ہے تو کوئی دوسرے میں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن چہرے کو اور سر کو ڈھکا نہیں جائے گا جیسا کہ صحیح روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خم ہو تو اس کے سر کو نہیں ڈھکو اور کہا وہ کفین حفیظ اسے دو کپڑے میں یہ کرو جیسا کہ عام مسلمان کے لیے ہے کہ اسے تین کپڑے میں دفن کرنا ہے جیسا کہ ابھی بات گزی. کفن دینا ہے تین کپڑے کا جیسا کہ ابھی بات گزری لیکن اگر کوئی آ, محرم ہے احرام کی حالت میں عمرہ اور حج کرنے گیا ہے اور احرام کی حالت میں وفات ہوتی ہے تو اسے دو ہی کپڑے میں آ, کفن دینا ہے دو ہی کپڑے کا اور اس کے سر کو اور اس کو نہیں ڈھکنا ہے سر کو اور چہرے کو مزید یہ کہ اس کو خوشبو نہیں لگانا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک لب کہتے ہوئے اٹھے گا اور اگر خاتون وفات پاتی ہے خاتون خاتون اگر کوئی وفات پاتی ہے اور مفرما ہے یعنی حالت احرام میں وفات پاتی ہے تو جیسے عام خاتون کو کفن دیا جاتا ہے اسے بھی کفن دیا جائے گا لیکن خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور اسی طریقے سے چہرہ نقاب سے یا اس کا ہاتھ خفاظ وغیرہ سے جو قفاظ دستانے ہوتے ہیں اس سے نہیں پہنائے جائے گا نہ دستانہ پہنائے جائے گا اور نہیں کفن سے اس کا ہاتھ وغیرہ بھی الگ سے بھی یہ ڈھکا جائے گا کیونکہ محرمہ جو ہوتی ہے محرمہ یعنی احرام کی حالت میں جو خاتون ہو وہ نقاب نہیں پہنے گی نقاب جو ایسے کر کے پہنتے ہیں نقاب باندھنے والے کو کہتے ہیں لگانے والے کو اوپر سے جو لٹکاتے ہیں اس کو نقاب نہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے دستانہ بھی نہیں پہننا ہے حالت احرام میں تو اگر اسی حالت میں وفات ہو جائے تو ان کو دستانہ بھی نہیں پہنانا ہے نیز یہ کہ وہ نقاب بھی نہیں ڈالنا ہے اور بچے کو ایک ہی کپڑے کے اندر دفن کیا جائے گا آ Uh, ایک کپڑے سے لے کر کے تین کپڑا بچوں کو دیا جا سکتا ہے اور قمیص وغیرہ میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ غسل دینے اور نماز پڑھنے اور اس کو دفن کرنے کا جو سب سے زیادہ حق ہے وہ اس کے ولی کو ہے جس جو جو جس کو اس نے وسیعت کی ہے کوئی مرنے والا مرا کا فلا شخص مجھے غسل غسل دے گا وہی مجھے نماز پڑھائے گا وہی مجھے کفن و دفن میرے کفن دفن کا اہتمام کرے گا تو اس کو سب سے پہلا حق ہوگا اور اگر وسیع نہیں ہے کسی کو وسیعت نہیں کیا ہے تو پھر والد ہوں گے پھر اگر نہیں ہے والد تو دادا ہوں گے پھر اس کے بعد اس سے جو قرابت کے قرابت داری ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کو حق ہوگا ان کو غسل دینے کا اور اس میت کے اوپر نماز پڑھنے کا نماز جنازہ پڑھنے کا اس کو دفن کرنے کا اور خاتون کو جو ہے آ, غسل دینے کا حقدار وہ ہوگا جس کو وسیعت کیا ہے پھر والدہ دے گی یا دادی دے گی پھر جو رشتہ دار وغیرہ ہوتی ہیں وہ دے سکتے ہیں ان کو غسل اور جو ہے یعنی میاں بیوی دونوں میں سے ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں جیسے صدیق رضی اللہ عنہ نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اہلیہ کو غسل دیا تھا نماز جنازہ کی جو آ, صفت ہے وہ کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھنی ہے وہ یہ کہ پہلے چار تکبیر سے پڑھنی ہے پہلی تکبیر کے بعد سورب فاتحہ کہنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی صورت پڑھ دے جیسے قلو اللہ وعد وغیرہ پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے آ, یا دو آئے پڑھ دے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے آ, کیونکہ اس سلسلے میں صحیح حدیث وارد ہے اسی طریقے سے دوسری تقویر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا وہی درود درود ابراہیم میں جو گزرا ہے پھر تیسری تکویر کے بعد جو دعا وارد ہے اللہ مفی اللہ یا اس کے علاوہ مفی اللہ مخفر لہو و ان دعاؤں کو پڑھے گا اور چوتھی تکویر کے بعد سلام پھیر دے گا اور مستحب یہ ہے کہ ہر تکویر کے ساتھ رف الیدین کرے اور اس سلسلے میں صاحب کا عمل وارد ہے لیکن بعض اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے حالت جنازہ میں یعنی حالت نماز نماز جنازہ کی حالت میں یا اس کی تکبیر پر رف،, رف الیدین کہنا لیکن جب تکبیر تریم تحریمہ کہے گا تو اس وقت رف الیدین کرنا ہے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ میت اگر خاتون ہو تو اللہ مقفر اللہ کہے میت اگر خاتون ہو تو اللہ مقفر لہٰ کہے اور اگر جنازہ دو یا دو سے زائد ہوں اللہ دو ہوں تو اللہ مقفر لہمہ کہے اور اگر جنازہ دو یا دو سے زائد ہو تو اللہم لهم کہے کہ اگر کوئی بچہ وغیرہ ہو تو اس کی جگہ پر اللہ فرتن وی و شفیع اللہ تقل بھی موازن عموما و عادم بھی اجور و صلف المن یہ دعا پڑھے یہ دعا جو ہے وہ بچے کے لیے پڑھے اور اگر کوئی سخت ہے جیسے بچہ ثاقط ہو جاتا ہے تو اگر چار مہینہ یا اس سے زائد کا گرتا ہے بچہ تو اس کے اوپر نماز پڑھا جائے گا آ, پڑھی جائے گی نماز اور اس کے والدین کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کی جائے گی اور یہ جو دعا بچے کے اوپر پڑھنے کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بعض تابعین وغیرہ سے وہ دعا ثابت ہے اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہے تو کہاں پہ کھڑے ہونا ہے نماز جنازہ پڑھاتے وقت میں مرد کے سر کے پاس کھڑے ہونا مرد کے سر کے پاس کھڑا ہونا ہے جو امام ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے مرد کے سر کے پاس اور خاتون کے بیچو بیچ میں کمر کے پاس کھڑے ہوں گے اور اگر بچے ہوں تو بچے کو پہلے کیا جائے گا پھر خاتون یعنی امام کے سامنے بچہ رہیں گے بچہ رہے گا بچے رہیں گے اور پھر خاتون رہے گی دور رہے گی اور کئی میت ہو تو خاتون کو آخر میں کیا جائے گا مرد اور بچے کو پہلے رکھا جائے گا پھر بچے کو پھر خاتون کو بچے کا جو سر ہے وہ مرد کے سر کے مطابق سر کے برابر ہوگا اور خاتون کا جو سر ہے وہ خاتون کا جو, خاتون کی جو کمر ہے وہ مرد کے یعنی ایسے جب رکھا جائے گا تو سب کو برابر کر کے نہیں رکھا جائے گا مرد ہے تو مرد اس طریقے سے مرد ہے اور مرد یہاں پر رہیں گے اور امام کے اور آگے تو مرد کے برابر میں خاتون کو نہیں رکھا جائے گا خاتون کی جو کمر ہے یعنی کئی ایک جنازہ جمع ہو جائے مرد و خواتین کا تو مرد کو رکھیں گے اور خاتون کی جو کمر ہے وہ مرد کے سر کے پاس رکھیں گے تاکہ سنت پر عمل ہو سکے نماز پڑھاتے وقت میں کہ یہاں پر مرد کا سر ہو جائے گا اور خاتون کی وہ کمر ہو جائے گی تو اسی کے اوپر اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور تمام لوگ جو ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ کے کوئی ایک ہی رہے آ, اگر کوئی اکیلا ہے اور کوئی جگہ نہیں پاتا ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اگر کوئی اکیلا ہے آ, اگ, اگر امام صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے لیکن اگر صف ہے تو بہتر یہ ہے کہ تین یا پانچ یا سات اس طریقے سے جو جوڑی نہیں ہونی چاہیے طاقت صف ہونی چاہیے وہ بس پانچ منٹ کی اور بات ہے آ, دفن کیسے کیا جائے تو قبر گہری کھو دی جائے آ, یہاں تک کہ وسط یعنی تقریبا نہیں بھی تو کمر کے اوپر تک انسان قبر کھو دے اور لہدی خبر ہو یعنی ایک جانب بنائی گئی قبر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے قبلہ کی جانب ہو اسی طریقے سے میت کو جو ہے وہ لحد میں رکھا جائے یعنی اندر اگر کھودا ہے تو میت کو اندر داخل کر دیا جائے سامنے نہیں رکھا جائے ہم لوگوں کیا سامنے رکھا جاتا ہے کیونکہ مٹی ہوتی ہے ہو, اور مٹی کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے پورا اوپر تو اس سے لوگ سامنے سامنے کھولتے ہیں اس کو شک کہتے ہیں اس قبر کو لہدی قبر جو ہے میت کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کے دائیں طرف دائیں کروٹ پہ ہم لوگ کیا سر گھما دیتے ہیں نہیں میت کو دائیں کروٹ پہ جیسے ہم دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں ویسے ہی میت کو رکھنا ہے اور کفن جو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھول دیا جائے اس کو ہٹایا نہیں جائے چھوڑا نہیں جائے اور اس کو اس کا چہرہ بھی نہیں کھولا جائے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو چہرہ بھی اس کا نہیں کھولا جائے اور اس کے اوپر مٹی اور پا پا پا پانی وغیرہ جو ہے مٹی وغیرہ جو ہے یا اینٹ وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر جو مٹی پڑے تو اس کے کفن وغیرہ پر نہیں پڑے یعنی وہ ثابت رہ سکے جیسے ہم لوگ کیا بانس یا لکڑی رکھتے ہیں یہاں پر بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو شیخ نے کہا یہ ہے اور اگر ایٹ وغیرہ نہیں مل سکے تو اس کے علاوہ کوئی تختی وغیرہ ہو یا تخت وغیرہ جیسی لکڑی ہو تو اس کو رکھ کر کے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی ہے اور جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو بسم اللہ ہی عالم التی رسول اللہ کہہ کر کے اتارے صحیح سے صحیح ثابت ہے اور قبر کو ایک بارش سے اونچی نہیں کریں اس سے زیادہ اونچی نہیں کرنا ہے اور اس کے اوپر کنکڑی وغیرہ رکھ دیں تاکہ اس کی دھول نہ اٹھے اور پانی وغیرہ سے یہ کر دیں تاکہ وہ جتنی بھی دھول ہے وہ سب کے سب جم جائے اور جو لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب مشروع یہ ہے کہ وہ قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر کے میت کے لیے دعا کرنا میت سے نہیں میت کے لیے اس کی مغفرت کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو ابھی پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کے اتبات قدمی کے لیے دعا کرو اس کی اتباد قدمی کے لیے دعا کرو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ پایا ہے رشتہ دار دور سے آ رہا ہے نماز نہیں پڑھ پایا ہے تو شیخ نے کہا کہ دفن ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے دفن ہونے کے بعد وہ قبر پر جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طریقے سے جب تعزیت کرنے کے لیے آئیں لوگ تو یہ نہیں کہ میت والے جو جن کو غم پہنچا ہے اب انہی وہی لوگ کھانا بنا رہے ہیں اور سارے لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نہیں ان کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ان کے جو اقاریب ہیں رشتہ دار ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں وہ کھانا بنائیں اور جن کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے جن کے کوئی وفات پا گئے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ بیٹھیں یہی سنت ہے تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو میت کے جو رشتہ دار ہیں خاص ان سے کھانا نہ پکوائیں بلکہ ان کی تعزیت کریں اور سے لوگ ان کو کھانا دیں یہی چیز ہے بلکہ صحیح روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ہاں جمع ہونا اور اس کے بعد کھانا وغیرہ جو ہے دفن کے بعد یہ نوحہ میں شامل ہوتا ہے اس سے انسان پرہیز انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور البتہ کوئی دوسرا ان کے لیے ان کے مہمان کے لیے کھانا بنا رہا ہے تو کوئی حج کی بات نہیں ہے اور کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی میت کے لیے وہ سوگ منائے اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور شوہر اگر ہے تو شوہر کے لیے تقریبا نہیں بھی تو چار مہینے دس دن تک وہ سوگ منائیں گی اللہ یہ کہ وہ حاملہ ہوں اور شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو جیسے ور حمل ہوگا یعنی بچہ کی ولادت ہوگی اس وقت ان کا ان کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی اگر کسی کی کسی کے شوہر وفات پا جاتے ہیں تو خاتون چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی اور اگر وہ حمل سے ہیں تو جس دن حمل ہوگا اس دن اب وہ حمل لمبا بھی چل سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے دو دن بھی ہو سکتا ہے اور حمل کی مدت نہیں بھی تو تقریبا سات آٹھ مہینے چل سکتے ہیں تو جب تک ہے جب تک وہ آ, آ, آ, اس کے اندر عدت کے اندر وہ رہیں گی جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کے بعد کہا کہ زیارت قبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا لیکن مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کی زیارت کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد آتی ہے اور جب زیارت قبر خبر کی زیارت کے لیے جائیں تو دعا ضرور پڑھیں انشاء اللہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحم اللہ اور رہی بات خواتین کی تو خواتین خسدن زیارت کے لیے نہیں جا سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ اللہ اللہ, اللہ رب العالمین قبروں کی زیارت کرنے والے خاتون پر لانت کرے لیکن اگر کوئی کہیں سے گزر رہی ہے اچانک سے قصد نہیں تھا اور آگئی قبر وغیرہ سامنے مقبرہ آ گیا تو آپ دعائے جو زیارت ہے وہ پڑھ سکتی ہیں اس طریقے سے یہ کتاب ختم ہوئی اللہ رب العالمین ہمارے پڑھنے کو اس میں شامل ہونے کو مبارک بنا جو کمی ہے اللہ رب العالمین کرے کتاب سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق دے اچھا اخلامی اسلامی اخلاق اور آداب کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے سبحان علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کتاب ختم ہو گئی اور جو کتاب کے مشمولات تھے جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ابریز مختصر سی کتاب کے اندر جو اہم اور قیمتی باتیں بیان کی تھیں اختصار ہی کے ساتھ صحیح الحمدللہ ان تمام چیزوں پر ہمارا گزر ہوا تمام چیزیں ہم نے سنی ہماری دعا کہ اللہ اقبام شیخ کی فاط فرمائے اور شیخ محترم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کتاب کا عظیم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروٹ جب نصیب ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت دیا اپنے سامنے ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ لوگ شریف ہوئے اور ہماری ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم اور اس کی اشاعت ہوتی ہے سلب سالحم کے منحج پر الحمدللہ یہاں پر دعوت دی جاتی ہے لہذا ہمارا ساتھ دیں ہم شے کے بہت شکر گزار ہیں اور اس کتاب کے ختم ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العامین نے اس کتاب کو ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائی جزاکم اللہ مبارک اللہ فی انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دو تین ہفتے کے لیے زوم پر ہمارا کوئی درس نہیں ہو پائے گا جو دورہ ہر جمعہ کو ہوا کرتا تھا عصر کی نماز کے بعد کیونکہ دو ہفتے کے لیے ہم لوگ مشغول ہیں اور یہاں جبیر داوا سینٹر ہی میں دورہ علمیہ ہونے والا ہے جس میں شیخ ابو زید ابو رضوان محمدی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مدینہ وغیرہ میں بھی انشاءاللہ ان کا پروگرام ہوگا اور لوگ ان کے علم سے استفادہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی علماء سے جوڑ کر کے رکھے ہمارے آمید. جو علماء ہیں ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں سلب صحیح کے منحج پر چلنے والی علماء ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے جوڑ کر رکھ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان سے علم حاصل کرنے کے توفیق یہ بہت ضروری ہے اگر آپ علماء سے الگ ہو جائیں گے تو خدشہ ہے کہ آپ دین سے بھی منحج سے بھی اور عقیدے سے بھی دور ہو جائیں گے اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنا اسی میں ہماری حفاظت ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بکریاں ریور سے الگ ہو جاتی ہیں ان بکریوں کو شکار کر لیا جاتا ہے لہذا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں باطل کی طرف بلاتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور جو صحیح عقیدے کے صحیح منہج کی علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں اور ان کی نگرانی میں رہیں اسی میں ہماری اور آپ کی حفاظت ہے اللہ اربان ہم سب کو توفیق دے آمین ہر فتنے سے بچائے آمین جد اکم الخیر مبارک اللہ کو